اس امت کو سریح لفظوں میں مبعوث یعنی بھیجی ہوئی اور معمور کی ہوئی امت قرار دیا گیا ہے مثلا فنما برعتم میسرین ولم تب آسو محسرین بخاری جلزوم تم نرمی سے کام لینے والے بنا کر بھیجے گئے ہو تنگیوں میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو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 قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي سوره يونس ایت نمبر 15 ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کا قطعا کوئی استحقاق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس قران میں کوئی رد بدل کر دوں میں تو بس اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے اصولی اور بنیادی باتیں تو خیر بڑی چیز ہوتی ہیں اللہ تعالی نے تو اپنے پیغمبر کو اس بات سے بھی پوری سختی سے خبردار کر دیا تھا کہ خواہ حالات کا تقاضا اور وقت کی مسلحت کچھ ہی کیوں نہ ہو وہ شریعت کے کسی ایک جزوی قانون کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے بما انزل ولا تتبع ان عن آیا نمبر انچاس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 جانی اور مالی مسیبتوں نے اس پر یورش کی سخت ترین خطرات نے اسے دھمکایا رات کی نیند اس کی چھٹی دین کا س... دن کا سکون اس کا برہم ہوا قید و بند کی آزمائش ہونے اسے آنکھیں دکھائیں مگر تاریخ گواہ ہے اور اس گواہی کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا کہ ہولناک مسائب اور مشکلات کے اس امرتے طوفان میں بھی یہ جماعت اپنے اصل موقع سے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 نقمت بقدر رحمت کے قانون کی زد میں ان حالات میں یہ جماعت اگر آج دنیاوی جاہو اقبال کی مالک ہوتی تو بھی اسلام کو اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی کیونکہ اس کا مجرد سیاسی اقتدار اس کے نظروں میں کوئی وکات نہیں رکھتا ہے اس کو تو جو کچھ بحث اور دلچسپی ہے صرف اپنی اقامت سے ہے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 یا یوں کہیے کہ اس کے اندر اپنے اصولوں کا حقیقی عشق اور اپنے مسلک زندگی کا زندہ جنون موجود ہے اس غیبی مدد اور ما فقط طبی نصرت کے اللہ تعالی کی طرف سے شریح وعدے کیے گئے ہیں مثلاً غلط نل سرح بقرا آیا نمبر دو سو انچاس ولا تہینا وَلَا ان کن تم مبمن سر اعلی عمران آیا نمبر ایک کتنی ہی چھوٹی بڑی جماعتوں پر اللہ تعالی کے حکم سے غالب ہوتی ہیں نہ سست پڑھو اور نہ غمگین تم ہی اونچے رہو گے بشرطے کے تم مؤمن ہو ان یکم منکم کم عشرونا صابر یغ لبو انفال آیت نمبر پینسٹھ سورہ انفال آیت نمبر 65 اگر تمہارے بیس ثابت قدم اشخاص ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے ان الارض یریت عبادیہ الصالحون سورہ انبیاء آیت نمبر 105 سو یقیناً زمین کے وارث میرے صالح بندے ہی ہوں گے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 بدر و احزاب اور احزاب و ہنین کے مارکوں میں خدا کی ان دیکھی فوجوں نے جو کرشمے انجام دیے قرآن کے صفوں میں وہ آج بھی محفوظ ہیں یہ ہے مخصوص ضابطہ کسی مومن گروہ کے عروج کا اور یہی مخصوص ضابطہ تھا جس نے امت مسلمہ کا ابتدائی دور غیر معمولی عظمت و سربلندی کا دور بنا دیا تھا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 اذن لا اذقناك ضعف الحياه والضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصرا بنی اسرائیل ایت اگر ہم تم کو حق پر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم کفار کی طرف کچھ نہ کچھ جھک پڑتے اگر ایسا ہو جاتا تو یقینا ہم اس وقت تم کو زندگی اور موت دونوں میں دوہرا عذاب چکھاتے پھر تم ہمارے خلاف کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے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 اور اچھے کام کریں تو عام لوگوں کی بنسبت نسبت ان کو دوگنا اجر ان کو دگنا اظہر ملے گا ومن يقنت من میں یقن و رسولی مرتینہ کریمہ سورہ احضاب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 بین بین کے روش اختیار کرنے والوں کو اپنا فیصلہ انصاف اور شریح لفظوں میں سنا رکھا ہے افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاؤ من يفعل ذلك منکم الا خزی في الحياة الدنیا ویوم القیامة يردون الى اشد العذاب سورة البقرة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 اور قوانین الہی کو چھوڑ کر ان قوانین الہی کے ان قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا ظالم فاقد اور کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کسی برائی اور کسی ظلم کو پروان چڑھانے میں کسی طرح کا تعاون نہ کرو لا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کفر <تصفيق> کے علم برداروں سے لڑو یہاں تک کہ کفر کا علم سر ہو جائے اور اللہ ہی کی اطاعت رہ جائے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة و یکون الدین للہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اس سے اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق چھین لو انما جزاء الذین يحاربون اللہ و رسولہ و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلو جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو جو بدکاری کرے اس کو سوڑوں کی سزا زنا کا جھوٹا الزام لگائے اس کو اسی درے لگاؤ لدینہ یار فج لمانی نہ جلدا جو کوئی کسی کو امدن قتل کرے اس کی بھی گردن اڑا دو یا ایوہ الدینہ آمن قطب علی القتل چھوڑ بیٹھنے کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں یا ایو الدینہ آمنو قطب علی القصاص قصو سف الحر الفر غرض یہ اور انہی جیسے بے شمار احکام شریعت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 اور خیانت ایسی نہیں ہے جو دوسری امتوں نے اپنے صحیفوں کے ساتھ روا رکھی ہو اور مسلمان ایک حصے کو فراموش کر رکھا ہے مراحل زندگی میں اس کو آگے رکھنے کی بجائے پیٹھ پیچھے رکھ چھوڑا ہے اور کچھ اقرار اور کچھ انکار کی روش پورے اطمینان کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ قدرت افطنا و فرون ببعض کا الزام ایک محدود معنی ہی میں سے ہی ان پر عائد نہ کرے اور پھر حیات کی اس پاداش کا انہیں مستحق نہ ٹھہرائے جس کا اس قانون کا اس کا قانون مطالبہ کرتا ہے تیسرا باب چہ باید کرد فرض کی پکار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 اس کی اتباع کی انہیں دعوت دی تو ان کی رگوں میں الٹیلی غصہ تھا کہ ہم خود آسمانی مذہب رکھنے والے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے لادلے ہیں اس لیے انہیں نہ ہو سکا کہ کوئی اور ان کے سامنے ہدایت اور امامت کا علم بردار بند کرائے نتیجہ یہ ہوا کہ جواب میں وہ جارحانہ حملوں پر اتر آئے اور ایک طرف اسلام کی تردید تقریب پر دوسری طرف اپنی عظمت و امامت پر زور بیان صرف کرنے لگے اللہ تعالی نے ان کی کٹ حجتیوں اور ان کے اس ادعاء کے جواب میں فرمایا اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہر اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تم قائم نہ کر لو تو انجیل کو اور اس چیز کو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتری ہے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 کی راہ بھی اس کے سوا کوئی دوسری نہیں جس کا ناقابل انکار ثبوت قرآن مجید کا وہ ارشاد ہے جو اس نے ذلت و مسکنت کے مارے ہوئے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ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 کے باعث اسی دین سے وابستہ ہے کیونکہ اسے جو روج و اقبال بھی بخشا گیا تھا وہ سب اسی نصب العین سے وفاداری کا سلا تھا اور دین کی شرط سے مشروط تھے چنانچہ جب مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ تم ہی سر بلند ہوگے اور تمہارے مقابلے میں تمہارے دشمنوں کا انجام محکومیت ہوگا انتم العال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 اور اس کے مخالفت یعنی اس کے مخالفے سمت کی زمین کچھ بلند دکھائی دیتی ہے جس پر قدم رکھنے میں چڑھائی کی دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں لیکن بدقسمتی سے بحیثیت مجموعی آج یہ امت بالکل اسی اندھے کا پاٹ ادا کر رہی ہے وہ ہر اس سمت دوڑ پڑنے کو تیار ہے جس پر کسی قوم کو سرگر میں سفر دیکھ پائے بشرت کہ یہ راہ اسے سہل اور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 جو کسی نسب العین کی بجا آوری کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں خصوصا نقامت دین کے نصب العین کے لیے جو کبھی بھی آسان نہ تھا اور جس میں جان و مال کی بازی عیش و آرام کی قربانی اور امیدوں اور تمناؤں کی پامالی شرط اول قدم ہے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 قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں کے علوالعمر تم چور کا ہاتھ کاٹ دو یا یہ کہ اے اسلام حکومت کے ذمہ دارو تم زانی کو کوڑے مارو بلکہ اس طرح کے قوانین کا اور ان کے نفاظ کا جب وہ حکم دیتا ہے تو مخاطب پوری امت کو بتاتا ہے مثلا آیت سرقہ ہی کو لے لیجئے جس کے الفاظ یہ ہیں وَسْتَارِقُوا وَسْتَارِقَتُوا فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا چور مرد اور چور عورت کے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 کی نوعیت فرض کفایہ کسی ہے اگر علل عمر کے گروہ نے ان کی تعمیل کر دی تو پوری امت کے سر سے یہ فرض اتر جاتا ہے بسورت دیگر یہ ایک اجتماعی گناہ ہوگا جس کا وبال پوری امت پر رہے گا یہاں پہنچ کر ایک اور سوال بھی کیا جائے گا اور وہ یہ کہ ہمارے پاس وہ سیاسی اقتدار کہاں ہے جو ان احکام کے نفاظ کے لیے ضروری ہے اور جس کی موجودگی ہی میں اپنی امت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 اور یہ کہ اس طرح کی بات یا تو اپنی عام اجتماعی ذہنیت کے غلط مطالعے کی بنا پر کہی جا سکتی ہے یا پھر رخصت اضطرار کی ضروری حدود اور شرائط سے انتہائی ناواقفیت واقفیت کی بنا پر چنانچہ چاہیے جس قانون اشترار کی آڑ لی جاتی ہے اس کے الفاظ دیکھیں فمن غلر فلاح اسماعی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 عن یعنی بخدا تم معروف کا حکم ضرور ہی کرتے رہنا اور منکر سے ضرور ہی روکتے رہنا وہی اس بات سے بھی خبردار کیا گیا تھا او اللہ بقلوب بعضكم على بعض ابو داود ورنہ اللہ تم سب کے دلوں کو ایک جیسا بنا دے گا لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس ہدایت اور اس کو اپنے دماغوں میں محفوظ رکھا اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ برائیوں میں غرق ہو جانے کے جس وقت فکری گمراہیوں اور عملی خرابیوں نے ان کے اندر گھسنے کی کوشش کی انہوں نے ان کی مسلسل مزاحمت نہیں کی اور آہستہ آہستہ ان سے مانوس ہوتے گئے پھر جب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 سیدے زبوں بن کر رہ گئی ہیں نتیجہ اس پوری صورتحال کا یہ ہے کہ مسلمان پر حقیقت کی راہ بند سی ہو گئی ہے اور اس میں تلاش منزل کی امنگیں توڑتی جا رہی ہیں ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے جس میں کوئی مسلمان مبتلا ہو سکتا ہے اگر ایک شخص میں اپنی غلطی کا احساس زندہ ہو تب تو یہ ضرور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اس کی اصلاح کر لے گا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 تو اس انداز خطاب کی اصل بنیاد ایک ایسی عظیم الشان حقیقت پر تھی کہ اس کا صحیح تصور ہی اس کارگ حیات میں مومن کا مقام متعین کر دینے کے لیے کافی تھا مومن کا مقام متعین کر دینے کے لیے کافی تھا اگر ہم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 میرے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لہذا میری یعنی اللہ کی بندگی کرو یہ چند حرفی مطالبہ ایک اجمالی تعارف ہے جس کو اقامت دین کہتے ہیں بہت ممکن ہے کہ اس وقت عبادت الح اور تاغت کے جن محدود مخوموں سے عام ذہن آشنا ہیں ان کی بنا پر اس بات میں کچھ غلو محسوس ہو لیکن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 سینے میں دبا رکھنے کا مطالبہ کر سکی بلکہ وہ اپنی بحث کی ابتدا سے زندگی کے آخری لمحے اگرچہ ان کی دعوت حق کامیاب ہو گئی اور وہ دنیا چھوڑنے سے پہلے سچے خدا پرستوں کا ایک گروہ پیدا کر کے دین اللہ کو غالب اور نافذ فرما گئے تو دو تو بے شمار ایسے بھی تھے جن کی آواز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 جس صداقت پر منحصر ہے اس کو یہ سنتی اور مانتی کیوں نہیں اس کی ساری تمنا ہے. بس ایک اسی تمنا میں آ کر سمٹ گئی ہیں کہ کسی طرح میری بات دلوں میں اتر جائے اور جس دین کو اللہ نے میرے ذریعے نازل فرمایا ہے اس کے بندے اپنے کو اس کے حوالے کر دیں مگر اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کو بار بار اور محبت کے ساتھ جھڑکتا ہے اور یہ حقیقت ذہن نشین کراتا ہے کہ تمہارا کام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 اپنی ہی ہو تمہاری نگاہ کے سامنے ہی اپنے انجام میں بد سے کس قدر کسی قدر دو چار گے یا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 کہ بلکہ اس کا مطلب دراصل اپنے مقصد حیات ہی سے کنارا کشان کے بعد ہو جانے کے ہیں جس کے بعد ظاہر ہے وجود ہی بے ہو جاتا ہے چنانچہ اہل کتاب کے متعلق جنہوں نے اپنے اس مقصد زندگی کو فراموش کر رکھا تھا قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو تم کسی اصل پر نہیں ہو اور تمہارا ملی وجود ایک وجود موہوم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لستم علی شيء حتى تقيموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس زمانے میں اقامت دین ناممکن ہے گویا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان ہونا ممکن نہیں ہے اور حالات زمانہ کی ناتازگی کے پیش نظر اقامت دین کی جد جدوجہد کو ترک کرنے کے معنی یہ ہے کہ خود اسلام ہی سے دستبردار ہونے کو غلط بھی نہ سمجھا جائے۔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 دار گیر کا یہی ہنگامہ بپا رہا مگر کوئی بڑی سے بڑی مسیبت اور ناسازگاری بھی ان کے عظم کو ہلا نہ سکی اور اشتراقیت کا عشق آلام و مصائب کے طوفانوں سے انہیں برابر لڑاتا رہا اور منزل, و مقص منزل مقصود کی طرف ان کے قدم لگاتار بڑھواتا ہی رہا انہی اشتراکیوں میں آگے چل کر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 اگر آمادہ کار نہ ہو تو عمل کی قوتیں سوئی پڑ جاتی ہیں اور مقصد کی بڑی سے بڑی جاذبیت بھی انہیں جنجھوڑ کر بیدار نہ کر سکے گی یوں کہیے کہ عقل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 کیا ہے. اس لیے جس طرح مقاصد کی تعین میں جذبات سے کام نہ لینا اقلیت ہے اسی طرح ان مقاصد کے حصول میں جذبات سے بیش بیش کام لینا بھی عقلیت ہی ہے جذباتیت نہیں ہے عقل اور جذبات کے ان الگ الگ وظائف کو سامنے رکھیے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 مثلا اس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کا تقوی اختیار کریں مگر اس کا یہ مطالبہ ہماری واقعی تقت سے بڑھ کر نہیں ہے بلکہ اسی حد تک ہے کہ ہماری خلقی افتتاح کے بس میں ہو چنانچہ وہ فرماتا ہے اطخال مستم اللہ کا تخوا جس قدر تم اختیار کر سکتے ہو اختیار کرو سرح یا مثلا مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ آدھائے دین کا مقابلہ کرنے اور ان کا زور توڑ ڈالنے کے لیے تیار رہیں مگر اس کے لیے ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ جس طرح بھی ہو دشمنوں کی قوت جنگ کے برابر قوت لازمن فراہم کریں بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے اور ان پر اتنا ہی واجب کیا گیا ہے وہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی قوت تیار رکھو جتنی کے کر سکتے ہو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کی بیعت کرتے تو آپ ان کے الفاظ میں خود اپنی طرف سے تاحد کی قید بڑھا دیتے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سم اطاعت کی بیعت کرتے تو آپ فرماتے کے یہ بھی کہو کہ جہاں تک میری طاقت میں ہوگا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 صرف یہ ہے کہ جیسی کچھ اسے طاقت حاصل ہو اور جس طرح کے حالات میں وہ ہو انہیں کے مطابق اپنی کوششیں انجام دیتا رہے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 ضرورت ہو تو قرآن کی واضح شہادت بھی سن لیجئے منافقوں کی تمنا بھی تھی اور توقع بھی کہ اب جو روم کے افق سے طوفان جنگ نمودار ہو رہا ہے وہ ان مٹھی بھر سر پھر مسلمانوں کو جو تمام دنیا کو دشمن منائے بیٹھے ہیں پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور ان کے پرخچے اڑا کر رکھ دے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا قُلْحَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِ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 اور اسی فرق کی اسی فرہ کو اصل بنا کر مومن کی پوری ایمانی زندگی یعنی اقامت دین کی جد و جہد پر پھیلا دیجئے پھر معلوم ہوگا کہ یحییٰ علیہ السلام جن کو اسی جد جہد کے جرم میں دار پر لٹکا دیا گیا تھا اور جو ایک بالشت زمین پر بھی دین حق کا نفاذ نہ کر سکے تھے اللہ تعالی کی نگاہوں میں ٹھیک اسی طرح دنیا سے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 جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حادی مانتے ہوں اور اپنی زندگی کے کسی شعبے میں ان کے سوا کسی کو قابل اتبا تسلیم نہیں کرتے ہوں جو آخرت کو دنیا پر ہمیشہ مقدم رکھتے ہوں جو نماز روزے اور حج و زکاة وغیرہ جیسی عبادات کے بجا لانے والے ہوتے ہیں جو حق کے شاہد سچائی کے مجاہد معروف کے مبلغ عدل کے علمبردار باطل کے حریف منکر کے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 اس مسل کے حیات کی تبلیغ و اقامت کے لیے ہے جس پر ساری انسانیت کی فلاح موقف ہے اور پھر اس سعی و جہد میں حسب ضرورت اپنے عیش و آرام کو خیر باد کہنے اپنے آرزو کو پامال کرنے اور جانی و مالی قربانیاں دینے میں کم از کم اتنی ہی پامردی دکھائی جائے جتنی کہ لینن اور اسٹالن کے ساتھیوں نے کمیونزم کی اقامت میں نازیوں نے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 اس صحیحو جہد کے نتیجے میں اس نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون سن رکھو اللہ کی پارٹی ہی غالب رہنے والی ہے سورۃ المائدہ نیز اس نے یہ بات بھی فرما رکھی ہے اور کسی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 با ایمان مومنوں کو اس کے لازمی حصوں کی بشارت دیتا ہے مثلا باعزت امن و اطمینان کی زندگی کے بارے میں جو صحیح قومی مفادات میں سے ایک اہم مفاد ہے وہ فرماتا ہے ولم جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا ان کے لئے امن ہے اسی طرح معاش خوشحالی کے متعلق اللہ جل شانہ کے یہ ارشادات وہ سناتا ہے ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض سوره اللاراع اگر بستیوں والے ایمان لائے اور تقویٰ کی راہ چلے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اگر یہ اہل کتاب طورات اور انجیل کو ان ہدایتوں کو جو ان کی جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی تھی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 لیکن اگر کسی بدنصیب کو خود ایمان کی قوت تشخیری ہی سے بدگمانی ہو اور اللہ تعالی کے وعدوں پر اسے اعتماد ہی نہ ہو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 ایک زمانے تک حق کو باطل نما بنا کر پیش کیا جائے اور جس باطل میں مسلمان گھرا ہوا ہے اس سے نکل کر کی کی طرف بھاگنے کی بجائے ایک دوسرے باطل کے سائے میں جا کھڑا ہو کیونکہ اگر وہ موجودہ باطل کو درہم برہم کر کے ایک ایسا ماحول قائم کرنے کی کوشش کرے گا جو حق نہ ہو تو وہ لازمن باطل ہی ہوگا جس کا رنگ و روغن تو نیا ضرور ہوگا مگر اصل فطرت اس کی بھی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 بڑا آجزانہ ہے مگر تہ میں اگر اتر کر دیکھیں تو یہ آجزانہ نہیں بلکہ باغیانہ نظر آئے گا جب اقامت دین کی جد و سے از خود کنارہ کا شوکر اور باطلوں منکر کے ساتھ عدم تعرض کی پالیسی اختیار کر کے انسان پیروان اسلام کی صف پائیں میں بھی جگہ نہیں پا سکتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ایمان کے آخری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 تو اب ذرا اسی منطق سے جس نے خلافت راشدہ کے مثالی اور معیاری دور کا حوالہ دے کر ہم کو اقامت دین کی جد و جہد سے دور ہی رہنے کی ہدایت کی ہے معیاری مسلمان بننے کی خواہش اور کوشش بلکہ مطلق مسلمان ہی باقی رہنے کی بابت بھی فتویٰ پوچھیے اسے یقیناً فتویٰ یہی دینا پڑے گا کہ اب ایسے معیاری امام کا ذکر اور خیال چھوڑ دینا چاہیے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 پولنگ سٹیشنوں پر ان کی حیثیت ایک معمولی اقلیت کی ہوتی ہے اطالوی ہے کہ انسان بادشاہ کی شکل میں ایک ہو یا جمہوریت کی شکل میں زیادہ ہو بات یکساں دین رنج صاف کہتا ہے کہ ایک مکمل جمہوریت بھی اس حد تک جمہوری نہیں ہو سکتی جس حد تک نظریہ جمہوریت اسے جمہوری بتاتا ہے لوڈ برائس اور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 گینڈا کی بات نہیں ہے بلکہ ایک تسلیم شدہ اور حقیقت کا اظہار ہے چنانچہ اگر وہ غرض وغیرہ سن لی جائے جو اس اشتراکیت کے پیش نظر ہے تو یہ حقیقت سورج کی طرح خود آیا ہو جائے گی اشتراکیت کے مشہور و مستند امام فریڈرک اینجلز کے بیان کے مطابق اشتراکی نظام کی غائت مقصود یہ ہے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 آپ اس کی زحمت کس کے اندر کیا ہے بلا وجہ کیوں اٹھائیں ہر شخص کو صرف اپنے ناما اعمال کی فکر کرنی چاہیے دوسروں کی ناقابل اطمینان حالت پر اگر نظر جائے تو صرف درس عبرت کے لیے کہ حکمت و دانش کا یہی تقاضا ہے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 فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ وہ لوگ مسلمانوں کی فتح کا انتظار کرتے تھے اور یہ حضرات اقامت دین کے دائیا کے عزم و اخلاص کے بارے میں کسی شرح صدر کے منتظر ہیں لیکن اتباع حق اور عطائے فرض سے بھاگنے میں دونوں مشترک ہیں ایک قدم اور آگے کاش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 سات بالکل اسی مقام پر ہوگا جہاں سے کبھی کچھ بدنصیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علل العزم ساتھیوں کے بارے میں ہلاکتوں کی راہ تکا کرتے تھے جس کا تذکرہ قران نے ان لفظوں میں کیا ہے وہ من الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر سورہ توبہ اور کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اسے تعوان ہیں اور تم مسلمانوں کے حق میں آفات زمانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں یا پھر دعوت حق کو یہ کہہ کر ٹالا گیا تھا شاعر منون سر یہ ایک شاعر ہے ہم اس کے لیے حوادی سے روزگار کی راہ دیکھ رہے ہیں لہذا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 ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرے یا یوں فرمایا کہ اس کی پکار پر لطبیک کہے یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ان روایتوں میں جن اشخواست کے ظہور کی خبر دی گئی ہے ان سب سے مراد ایک ہی شخص یعنی وہی مہدی مودود ہیں کیونکہ مہدی مودود کا ظہور جیسا کہ روایات کا بیان ہے مدینہ منورہ سے ہوگا نہ کہ ماورا نہر یا خراسان سے اس طرح ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا نیز یہ کہ وہ اہل عرب کے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 تو توقع ہے کہ وہ تاریکیاں ضرور چھٹ جائیں گی جو غفلت اور کج فکری کی بدلت نہ جانے کب سے ہمارے ہمارے ذہنوں پر چھائی چلی آ رہی ہیں اور جنہوں نے ہمارے مقصد وجود کو ہماری نگاہوں سے اوجھل بنا کر رکھا ہے مگر بھولنا نہ چاہیے کہ نفس اپنا احتساب کرنے میں سخت ہیلا گھر اور فریب کار واقع ہوا ہے اس پر کسی غیر مانوس اور نامرعوب حقیقت کا سامنا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 جم میں بھی نہ پکڑا جائے اور اگر بدقسمتی سے ببال اپنی, اپنی گردن پر نہ لے کیونکہ یہ رویہ کھلا ہوا صدن عن سبیل اللہ ہے اور سدی اللہ ایک ایسی لانت ہے جس کے تصور ہی سے ایک مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے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 وَلَا تم مسلم ہو اور تم سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور یاد رکھو جو تم پر ہوا ہے جب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 یہ <سؤال> آیتیں مدینے کی زندگی یعنی تین ہجری میں نازل ہوئی تھی یہ <سؤال> وہ زمانہ ہے جب امت مسلمہ کی اجتماعی اور سیاسی زندگی تاسیس اور تعمیر کے ابتدائی مرحلوں سے گزر رہی تھی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 اس کے اس نسب العین کی خاطر کی جانے والی جد و جہد کن تدریجی مرحلوں سے گزرتی ہوئی اپنی غایت مقصود تک پہنچا کرتی ہے اس ربانی پروگرام پر غور کیجئے تو وہ تین اجزاء یا اصولی نکات پر مشتمل دکھائی دے گا نمبر ایک تقوی کا التظام نمبر دو مضبوط اور منظم جماعت نمبر 3 امر بالمعروف اور نہیانی المنکر یعنی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 اگرچہ بظاہر مشکلات و مسائب ہی ہیں مگر فی الواقع یہ اتباع حق اور انتظام تقوا کی ضروری آزمائشی منزلیں ہیں جن سے گزرے بغیر کسی مدعی ایمان کا ایمان اور تقوا خدا کے ہاں سند اعتبار اور شرف قبول نہیں ہوتا جیسا کہ قرآن کا فرمانا ہے بشیرین سورت البقرا ہم تم کو یعنی تمہارے ادعائے ایمان کو خطروں فاخوں اور تمہارے مال اور جان اور پیداوار کے نقصانوں کے ذریعے آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے اور اے نبی ان لوگوں کو کامرانی کا مشدہ سنا دو جو ان خطرات و نقصانات کو صبر و ضبط کے ساتھ برداشت کر لیں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 خدا خداوندی کی پابندی میں سرگرم عمل اور اپنی انفرادی اصلاح و تزکیہ میں کوشاہوں مل کر ایک مضبوط اور منظم جماعت بن جائیں اور یہ پوری جماعت ایک ہی جسم کے اعضا کی طرح باہم جڑی ہوئی ہو دوسری یہ کہ اسے اس طرح باہم جوڑ رکھنے کی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 میں رنگین تبا یا صاحب علم نہیں ہے ہم مشربی کی یہی وہ کوشش ہے جس کو عام اصطلاح میں جاذبہ جنسیت کہا جاتا ہے اصولوں اس جاذبہ جنسیت کو اہل تقویٰ کے درمیان بھی اپنا کام کرنا چاہیے اور وہ کرتا بھی ہے ایک وہ انسان جو خدا پرستی کے جذبات سے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 خواہ نسلی اور قومی لحاظتے وہ اس کے بیگانے ہی کیوں نہ ہوں اسی طرح وہ فساق و فجار سے قلبی رابطہ بھی نہیں رکھ سکتا خواہ وہ اس کے قریب ترین عزیز ہی کیوں نہ ہوں قرآن, کے اس, قرآن اس کے امکان کو بھی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جیسا کہ اس کے زمن کی ایک اور آیت سراحت کرتی ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخری یواد دون من حاد اللہ و رسولہ ولو كانوا آبائهم او ابنائهم او اخو او تم کسی ایسے گروہ کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو ان لوگوں سے الفت و مودت کا رشتہ رکھتا ہوا نہ پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مخالفت پر کمر بستا ہوں خواہ وہ اس کے باپ ہی اپنے بیٹے ہی یا بھائی یا اہل خاندان ہی کیوں نہ ہوں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 اقامت دین کے پروگرام کی تیسری بنیاد ول تکم من کم امت مورون بالمعروفی وین ہوں عن منکر کے ارشاد میں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 افراد امت کا منظم اتحاد پہلی دفعہ انفرادی صلاح و تقوا کا لازمی تقاضا ہے اسی طرح یہ تیسری دفعہ یعنی امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر بھی اس کا فطری مقتضا ہے نہ کہ کوئی ایسا مستقل بزاد حکم جو اس کے کسی طرح کی مزاجی مناسبت رکھتا ہو یہ بات امر بالمعروف کس طرح ایمان اور تقوا کی فطری طلب ہے ایمان اور تقوا کی حقیقتوں پر غور کرنے سے آنی واضح ہو جاتی ہے ایمان اور تقوا کی حقیقی روح کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی محبت بھری تعظیم کوئی محبت بھری تعظیم محبوب کی مرضیات کے بارے میں کیا چاہے گی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 یہ بات اس کے اسلام اور ایک ایمان کے یکسر منافی ہے کہ کسی شخص یا گروہ کو یا ملک کو وہ دین اللہ کے حلقے انقیاد سے آزاد اور تعبوت کا فرما بردار دیکھے اور ٹھنڈے دل سے اسے برداشت کر لے لہذا اقامت دین کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا اگر پیروان اسلام کی جمعیت امر بالمعروف سے غافل ہو اور اطلاع اللہ و انتم مسلمون کا حکم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 اجتماعی نظام سے بالشت بھر بھی الگ ہو گیا تو گویا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا خلادہ نکال کر پھینک دیا اور اسی الہدگی کی حالت میں اگر وہ مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی من ماتا و مفارک ماتا میتلیہ مسلم ملت کے مقدس شیرازے پر جو شخص بھی افطراق کی قیچی چلانے کی کوشش کرے اس کی گردن خان مسلم ان دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان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 شوقت ٹوٹنے لگی اور آخر کار عرب میں تاغت کا علم سر نگو ہو گیا اسے دیکھ کر مسلمانوں کا دل اللہ کی تائید نصرت پر شکر اور مسرت کے جذبات سے بھر گیا مگر اس کے باوجود ان کے لیے اپنی کمرے کھول لینے کا ابھی کوئی موقع نہ تھا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 فی واقع پہلے ہی اصول کے اجزاء یا اس کے قریب ترین تقاضے ہیں اور یہ اس لیے کہ اپنے نسب العین کی خاطر تمام اہل ایمان کا متحد و منظم ہونا اور امر بالمعروف کو اپنی ایمانی زندگی کا شعر بنائے رکھنا بھی کتاب و سنت کی روح سے انہیں احکام حدود میں داخل ہے جن کی پیروی اور پابندی کا نام تقوا ہے چنانچہ پہلے باہمی اتحاد کے بارے میں چند آیتوں کی شہادت سنیے یا یادین احمد اللہ مع صادقین سورہ توبہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے مومنوں کے ساتھ رہو <حُجرَات> اہل ایمان تم آپس میں بھائی بھائی ہو سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اختلاف و اعنات پیدا ہو جانے کی صورت میں صلح کرا دو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ اس کی رحمت سے سرفراز ہو سکو تین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 اس کے بعد کچھ دوسرے نصوص ملاحظہ ہوں جن میں سے اسی طرح امر بالمعروف کو بھی صلاح اور تقوی کا کام قرار دیا گیا ہے۔ یؤمنون بالله والیوم الاخر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یستارعون فی الخیرات۔ سورہ آل عمران آیہ نمبر 114 جو آگے چل کر 115 پر والله علیم بالمتقین کے ذریعے ختم ہوتی ہے۔ ترجمہ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 یاد رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے پہلی آیت میں ہر عمر بالمعروف اور نہیں المنکر کو متقیوں کی صفات اور تقوی کے اعمال میں شامل کیا گیا ہے اور دوسری میں نہیں انل منکر کی ایک خاص شکل یعنی دین کے دشمنوں سے لڑنے کو تقوی سے موصوم کیا گیا ہے اب ایک اور آیت سنیے جو ان دونوں حقیقتوں کی جامع ہے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 ما کا منظر سامنے آ جاتا ہے